اچھا جی آگے صورت عصر تذہید عنی دنیا کے بعد ترغیب مال صالحہ خلاصہ اس کا شکوہ اور اصول کامیابی وہی کامیابی ہے والر انسان لفی خسر یہ بھی شاہد ہے میرے عزیز اس سے مراد نماز عصر بھی لے سکتے ہو مطلق زمانہ بھی مراد ہے زمانۂ حبیب بھی مراد ہے حضور کا زمانہ سم ہے زمانے کی یہ زمانہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کس طرف جا رہے ہیں خسارے کی طرف جا رہے ہیں وہ جا رہے خسارے کی طرف کہتے ہیں وہ مول منظور کے پاس جو گیا تھا تو چار گھنٹے ضائع کر آیا کیا فائدہ ہوگا تجھ کو وہ کہتے ہیں یا نہیں وہ فائدہ اسی کو جانتے ہیں اسی کو مردار کو کہ پیسہ آ جائے قرآن کو نہیں ہاں ملا نہ بننا بلا سے دور رہنا بلا کے ٹھگ میں نہ بلا ٹھگ گیا پڑا شاہ جی یہ زمانہ دلالت کر رہا ہے کہ انسان کس طرح جا رہے ہیں شکوا ہے ان نال لفی الفی پسر بے شک تمام انسان خسارے میں جا رہے ہیں اللہ فلام استغراہ کی بناؤ کہوں کی. گا کہ استثنا تب صحیح ہوگی نا تمام انسان خسارے میں جا رہے ہیں سوائے ان کے آگے اصول کامیابی ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اپنے عقائد صحیح کر لیے صالحات نمبر دو عامال صحیح کر لیے بتبا سو بلحق نمبر تین تبلیغ حق بتبا صا بھی پھر حق کے اندر حلوے ملتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں پھر ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں کس کی صابر کی یہ ہیں اصول ارتقاء کامیابی کے اصول وہ کتنی مدد بارہ آ جاگ دے بیٹھو چار ہیں چلو ٹھیک ہے جی تو زمانے کو شاہد بنایا گیا اس کے لیے